وعسبن الذين كفروا سبقوا إن لهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استتعتم من طروة ومن رباة الخير ترهدون به عدو الله عدو الله وعد ربكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَلْيُؤَدِّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُواكَ فَإِنَّ حِزْبَكَ هُوَ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبت الله ومن اتبعك من المؤمنين محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم الباد فاضی الرحیم ربری اللہ وبن الزین اور وہ لوگ گما نہ کریں کفرو جنہوں نے کفر کیا سبقو کہ وہ بچ گئے نکل گئے ان لا و وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے ہمیں تکھا نہیں سکتے پچھلی آیات میں وہی غزب بدر کے واقعات سارے چل رہے تھے کہ مسلمانوں نے ان کو پھر شکست دی اور پھر کہا گیا کہ ان کو سخت سے سخت سزا دو اگر یہ تمہارے قبضے میں آ جائیں تو ان کے مار بگا دو اور یہاں سے ان کو بے دخل کر دو تو کافی سارے مطلب کہ غزب بدر میں کافر مارے گئے ستر سے زیادہ مارے گئے اور اس کے ساتھ وہ ان کو قیدی بھی بنا لیا گیا تو اور کچھ بچ کے واپس چلے گئے غزب بدر سے تو وہ لوگ بڑے خوش تھے کہ ہم تو بچ گئے اور کچھ لوگ آئے نہیں تھے جنگ کے لیے تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے سردار تو مارے گئے لیکن ہم بچ گئے تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ یہ جو لوگ بچ گئے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ اللہ کو عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو یہ عاجز نہیں کر سکتے ایک تو یہ بدر کے موقع کا واقعہ ہے اور دوسرا ایک عام حکم ہے کہ بعض اوقات انسان اللہ کی نفرمانیاں کرتا رہتا ہے گناہ کرتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی ہے کہ میری تو پکڑ نہیں ہو رہی تو میں بہ بچا ہوا ہوں لیکن ان نہ ان نہ لب المرثال اللہ تعالیٰ تمہاری گات میں بیٹھا ہوا ہے پھر جس وقت پکڑ ہوتی ہے اللہ کی ان بد شربِ کرے شریف پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہو یہاں تک کہ کفار کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں فم لینا حجارت من سمان ناظر کر دو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دو اگر آپ سچے ہیں کچھ کر کے دکھا دو لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک شان ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے ایک صبر کا پیمانہ ہے ٹھیک ہے اور لوگوں کو مہلت دیتا ہے اپنے مخلوق کو مہلت دیتا ہے بڑی محبت رکھتا ہے اپنے مخلوق سے خواہ کافر ہو خا مسلمان ہو تو نبی کریم سے ان کو فرمایا جا رہا تھا کہ دیکھیں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب کیسے دے وان تفیح اور آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو آپ اگر سب مخلوق کو ختم کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ہوتی اس کی دعوت کا میدان تھا سب لوگوں کو دعوت دینی تھی اور اگر اتنی جلدی ہو جاتا ہے جس طرح کے طائف کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دی گئی لیکن فرشت آئے کہ ان سب کو اگر ہلاک کرنا آپ کی مرضی ہو تو اللہ تعالیٰ یہ پہاڑ پہاڑوں کے بیچ ان کو کچل دیں گے نکل بکن سما کہ نہیں اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کی آنے والی نسل ہوتی مانا تو اب دیکھیں کہ کتنا پھر اسلام پھیلا اور توڑی سی صبر کے ساتھ توڑی سے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو وان کر رہے ہیں کہ بچ گئے ہو تو یہ نسل جو کہ اللہ سے بچ گئے ہو اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے اور بہت سارے فرقے ایسے ہیں بہت سارے مذاہب مسالے کے ایسے ہیں کہ جن کے خدا کا کہ خدا تھکتا بھی ہے جیسے کہ بنائی پھر سے ساتویں دن سب کے دن اللہ تعالیٰ تھک گئے اور انہوں نے پھر چھٹّی کی تو وہ چھٹی مناتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے پہلی ہی اسے موبائل کو بھی آف کر دیتے تو لیکن یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خدوص نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے اور حی و قیوم ہے یو پی ہے جس پہلے بھی ایک دفعہ وہ کیا تھا کہ مصع علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کیسے مطلب ہے کہ نیند آتی نہ اونگاتی ہے اور ساری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں تو ان سے کہا گیا کہ ایک فانوس لے کے رات میں کڑے ہو جائے وہ رات کو ایک فانوس اور یا شیشے کا وہ گلدان سا لے کے کڑا ہو گیا اور آدھی رات اس کی آنکھ لگ گئی تو وہ گر گیا تو اس کی مطلب کی آواز سے مصعلام بیدار ہو گئے تو اللہ تعالی نے اسے فرمایا کہ دیکھیں اگر اللہ تعالی غافل ہو جائے یا نیند آ جائے یا اونگ آ جائے تو یہ پورے کائنات کو سنبھالے آسمان اور زمینوں کو عرش کو کرسی کو اور پھر وہ پچھلی تفصیل میں گزر چکا ہے کہ عرش کتنا بڑا ہے کرسی کتنی بڑی ہے اور آسمان و زمین کتنے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ عاجیز نہیں کر سکتے جیسے سرحمان میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یا ماشاء اللہ جن سے نستطاؤ تو منتن خزم من القدار سماعت الفن فضل کہ اگر اے جن جنات اور انسانوں کے گروہ اگر تم میں بس ہے اور نکل سکتے ہو آسمان اور زمین کے کناروں سے تو نکل جاؤ لات ففضول اللہ سلطان جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کو پاؤ گے اللہ کی سلطنت سے اللہ کی سلطانیت سے کہیں باہر آپ نہیں جا سکتے تو ہر جگہ اللہ کو پاؤ گے اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بہت ظلم کر رہے ہوتے ہیں معاشرے میں ہم کہتے ہیں کہ ان پہ تو عذاب آتا ہی نہیں ہے ان کو تو تکلیف آتی نہیں جیسے مطلب کہ اس میں انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں امریکہ کبھی کہاں پہ ظلم کر رہے کبھی کہاں پہ ظلم کر رہا ہے اس طرح دوسرے ممالک تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کیوں نہیں کرتا لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کواغذ نہیں کر سکتے اور پھر جب پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ عید الرحم اور تیار رکھو ان کے لیے مستا تم جو تمہاری استطاعت ہو من قوت ہر طرح کی قوت سے وہ مرباط الخت اور پلے ہوئے باندھے ہوئے گھوڑوں سے تُبن بھی ابو اللہ جس سے تم ڈراؤ روک ڈال دو اللہ کے دشمن پہ و ادوقم اور اپنے دشمن پہ و خرین مندون اور اس کے علاوہ جو ہیں اللہ تعالم تم ان کو نہیں جانتے اللہ ہو اللہ ان کو جانتا ہے وہ ماتنفی کمنشن اور جو تم خرچ کرو کسی بھی شے سے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یو وفا کم واپس کیا جائے گا پورا پورا بدلا دیا جائے گا تمہیں ون تم لات ظلم اور تمہارے کو کوئی ظلم نہیں ہوگا تمہاری حد تلفی کسی چیز میں نہیں ہوگی اس آیت میں مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں سستی دی نہ دیکھا نہ مردی نہ دیکھا ہو گزدنی نہ دیکھا بلکہ ان کے لیے پوری تیاری کرو مستوں جو تمہاری طاقت طاقتور استطاعت ہے تو اپنی طاقت پوری مجتمع کرو یعنی یہ صرف نہیں کہ اللہ پہ توقع کرو اور بیٹھ جاؤ کہ دشمن کے ساتھ لڑائی ہوگی تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم ان کو شکست دیں گے نہیں اپنی جو توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تیاری مکمل کرو اسباب کو فالو کرو اور اس کے بعد جو ہے اللہ پہ توقع کرو تو کہا جا رہا ہے کہ اپنی قوت ساری مجتمع کرو قوت بھر اپنی تیاری رکھو یہاں قوت سے مراد کیا ہے قوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ قوت سے مراد تیر اندازی ہے یہاں قوت سے مراد تیر ہے تیر اندازی سے دشمن بھی تیر پینکنے کی پریکٹس کرو وہ سیکو اور دشمن کا مقابلہ تیر اندازی سے کرو دو دفعہ فرمایا کہ قوت سمراد تیر اندازی ہے قوت سمراط تیر اندازی ہے یعنی مسلمانوں کو ایک وہ کہ آپ آج تو مطلب قوت تیر اندازی اس طرح کی نہیں ہے آج اس کو جو لفظ استعمال کیا گیا تھا نبی کرم وسلم نے رمی پینکنے والی چیز جیسے تیروں سے وقت ٹینکتے تھے اور غزل بدر میں بھی جس وقت نبی غریب وسلم نے صفحے کڑی کر دی انہوں نے کہا جب تک میں حکم نہ دوں تو آپ لوگ حملہ نہ کریں اور سب سے پہلے حملہ اگر کرنا ہے تو تیروں سے حملہ کرنا ہے دشمن پہ تیروں کی بچھار کر دو تو اس سے مطلب ہے کہ وہ کافی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کسی کا کوئی زخم لگ جاتا ہے تو آج جیسے مطلب ہے کہ قوت میں وہ ساری چیزیں آ جائے گی جو دشمن پہ پین کی جا سکتی ہیں اس میں آرٹیلری دیکھیں شیلنگ شیل جس, جس سے ہو سکتی ہے تو ٹینک اور پہلے مینجنک وغیرہ ہوتے تھے تو اب مطلب کہ یہ ساری آرٹلری اور جو جتنی بھی چیزیں ہیں جو دشمن پہ طے کی جا سکتی میزل سسٹم پورا جو ڈیفینس سسٹم ہے تو یہ سارا قوت میں آتا ہے تو قرآن دیکھیں ہمیشہ کے لیے ہے تو یہ ایک ایسا لفظ یوز کرتا ہے جو کسی باؤنڈ نہ ہو سب وقت کے لیے ہے تو اور جو حدیث میں بھی الفاظ آئے ہیں تو وہ رما یا رمی کے آئے ہیں کہ جو چیز پہنکی جاتی ہے جس طرح ہم کنکر پہنکتے ہیں تو اس کو رمی الجمار کہتے ہیں نا جو حج کے موقع پہ تو رمی کا لفظ اس کے لیے آیا ہے تو وہ صرف تیر کا لفظ نہیں آیا کہ تیر سے تیاری کرو تو اس طریقے سے مطلب کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ڈیفینس میں ٹھیک ہے اور دشمن کو ڈرانے کے لیے اپنی قوت مکمل تیار رکھو اسباب کو فالو کرو تو یہی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت شہور کو فتح کیا تو وہاں ان کے قلعے سے منجنگ بھی ملے اور ایک اور قسم کا وہ ہوتا تھا دبابا اس کو کہہ دیتے ایک ٹائپ کی ٹینک کی طرح کی چیز ہوتی تھی وہ لکڑی اور چمڑے سے بن دیتی وہ قلعے کے قریب لا دیتے اگر کسی قلعے کو گرانا ہوتا تھا تو اس کے قریب لا دیتے اور اس سے پھر اگر کوئی تیروں کی بارش بھی کرتا تو وہ تیروں سے محفوظ رہتا اس میں کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کو مارتے جس طرح کہ آپ نے وہ ڈراؤ وغیرہ میں دیکھا ہوگا جو آج کل تو اس سے وہ کلے کی دیواریں گرا لیتے تو اس وقت بھی مسلمانوں نے یہ چیزیں تیار کی تھی اور طائف کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلم فارسی سے اسپیشلی کہا اور انہوں نے میں ایک قسم کی ٹینک یا جو آپ سمجھ سکتے ہیں شیلنگ کے لیے جس میں پتھر رکھ کے وہ پہنکے جاتے تھے تو وہ تیار کروائی اور ان کے قلعے کو پھر مسمار کیا اور تائف کو فتح کیا ایک مہینہ تک محاصرہ رہا اور پھر یہ ٹیکنیک سے ان کو فتح کیا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی قوت بھرپور قوت جو ہے وہ تیار رکھو وہ میرے بات خیر اور پلے ہوئے گھوڑے جہاد کے لیے جو گھوڑے ہیں وہ تیار رکھو اس وقت سب سے جو فاسٹیسٹ سواری تھی اور جس پہ جہاد کیا جا سکتا تھا جو جہاد میں کام آتی تھی تو وہ گھوڑے تھے آج بھی بہت ساری جگہ ایسی لیکن اب گھوڑوں کے متبادل جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو فائٹر جیٹس ہیں یا دوسری چیزیں آ ہیں تو اب اس سے وہی مراد ہوگی کہ آپ یہ چیزیں ان کے لیے تیار رکھو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی بڑی یہ جو تیر اندازی ہے یعنی آج کل کے اس میں ماڈرن شیلنگ میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں اور رباط الخیل میں جو پلے ہوئے گھوڑے ہیں تو گھوڑوں کی بھی بڑی تعریف کی گئی تھی وہ اب سب اس پہ سادے کہیں گے جو آج ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے تیر اندازی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تیر بنایا اس کے لیے جنت کا ایک درجہ ہے جس نے استعمال کیا اس کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں درجات بلند کرتے ہیں اور جو اس کی مدد کرتا ہے یعنی تیر بڑھنے کے لیے اس میں کمان میں ڈالنے کے لیے کر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی آ جا اب جیسے ہمارے ماشاء اللہ جو ڈاکٹر قدر خان تھے اس نے پاکستان کے لیے یہی تیر ہی اللہ تعالیٰ اس کی مفرت فرمائی ٹھیک ہے تو ایسے ایسے لوگ مطلب ہے کہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی ایک قسم کی گارنٹی دی ہوئی ہے کہ ایسے لوگ جو دشمن کے خلاف اور تیروں سے مدد کرتے ہیں تو ان کے لیے جنت کا اعلان چاہتے ہیں اور پھر اس طرح میرے الخیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بوریرہ کی روایت ہے کہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو ایسے مطلب ہے کہ مروڑ رہے ہیں اور فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی کے بالوں میں اللّہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے برکت رکھی ہوئی اس میں اجر بھی ہے اور غنیمت بھی ہے یعنی گھوڑے پالنے میں اور یعنی تیاری رکھنے میں اجر بھی ہے اور اس پہ آپ جہاد کرتے ہیں تو غنیمت بھی مل جاتی ہے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگ گھوڑے رکھتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جو ستائش کے لیے رکھتے ہیں تکبر کے لیے رکھتے ہیں گھوڑے یا ان پہ وہ جوہ جو کھیلتے ہیں یا جو ریسنگ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بھی حدیث کے الفاظ ہی ہیں کہ وہ مطلب ایک گناہ کا کام ہے اس کا وہ بال ہوگا اور ایک گھوڑا بندہ اپنی سواری کے لیے رکھتا ہے کہ دوسروں کا محتاج نہ ہو اور اس میں اللہ کا حق پورا کرتا ہے یعنی تکبر نہیں کرتا اور جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی پوری کرتا ہے تو اس کے لیے نہ ثواب نہ گنا اور ایک گھوڑا بندہ اس لیے رکھتا ہے کہ اس پہ وہ جہاد کرے گا تو جو گھوڑا اسی لیے اسی نیت سے رکھا جاتا ہے کہ اس پہ جہاد کیا جائے گا تو اس گھوڑے کے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اس کو اچر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اگر پانی پیتا ہے تو جتنا پانی پیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہے وہ جتنی چراگاہ میں چڑھتا ہے تو اتنی ہی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور ایک باقاعدہ حدیث شریف ہے کہ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں جو جہاد کے لیے گوڑے پالے گئے ہوں گے ان کا خون ان کا گوشت ان کی ہڈیاں یہاں تک کہ ان کا لیب جو ویسٹ ان کا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے شان سے جس طرح مطلب کہ جس فارم میں وہ پرزینٹ کریں گے ان کو بھی میزان کے ترازم میں نیکیوں کے تراضم میں ڈالا جائے گا اور بدلاؤن کو دیا جائے گا تو یہ تیاری ساری مذہب کے مسلمانوں کے لیے اتنی وہ امپارٹینٹ ہے کہ اپنی تیاری مکمل کرو اور دشمن سے دب کے نہ رہو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا تو رحبون بھی ادو اللہ ادو ابو اس سے تمہارا بھی دشمن اور اللہ کا جو دشمن ہے اللہ کے دشمن کافر اور تمہارے دشمن کافر بھی ہے یہود بھی ہے یا تو وہ سارے دشمن وہ خوفزدہ ہو جائیں گے ان پہ تمہارا روب اور تمہاری دھاک بیٹھ جائے گی وہ آخری نہ لاتم اللہ اور تمہارے دشمن کچھ تو کافر ہیں کچھ اللہ کے دشمن ہیں کچھ تمہارے دشمن ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کو تم نہیں جانتے جیسے کہ منافق تھے اللہ ان کو جانتا تھا کہ یہ یہ بندہ منافق ہے تو نبی وسلم کی صف میں ہوتے تھے آپ کے ساتھ جہاد پہ آ جاتے تھے لیکن پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے نماز پڑھتے تھے لیکن دل میں منافق ہوتے تھے تو ان کے بارے میں یا جو اس وقت مسلمانوں کے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو تھوڑی شکست ہو جائے گی یا کمزور پڑ جائیں گے تو ہم حملہ کریں گے جیسے بعد با میں رومن اور پرشین امپائرس کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تو وہ دشمن تو تھے لیکن اس وقت مسلمان یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ بھی ہماری لڑائی ہوئی تو وہ آنے والے دشمن جو تھے اللہ ان کو جانتا تھا اور اس وقت مسلمان اس کو نہیں جانے یا جو آج کل کے حالات میں بھی یا اس وقت کے حالات میں بھی جن کو ہم ففتھ کالمسٹ کہہ سکتے ہیں ففتھ کالمسٹ اندر کے جو دشمن ہوتے ہیں بظاہر آپ کے ساتھ مسلمان ہوں گے لیکن کسی اور ملک کے کی لیے غداری کر رہے ہوں گے اور وہ ان کا ایجنڈا انٹرنلی جیسے آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے دوسرے ذریعے سے پوائزن کر رہے ہوں گے لوگوں کے ذہن اور جو لیڈرشپ ہیں اور مسلمانوں کو توڑ رہے ہوں گے ان کے اتحاد کو توڑ رہے ہوں گے تو لا تعالم الحمۃ تم نہیں جانتے کہ کون آپ کے دشمن ہے اللہ, اللہ ان کو جانتا ہے تو اس سے وہ ڈر جائیں گی جب آپ کی تیاری ہوگی نا جس وقت جیسے پاکستان نے دھماکے کر دیے تو اگر باہر کے لوگوں کو تکلیف تھی تو کچھ جو سوکارڈ لیبرلز ہیں جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں بظائے مسلمان ہیں تو ان کو بھی تکلیف ہوئی تو ایسے لوگ مطلب کہ اللہ تعالی اللہ ان کو بھی جانتا ہے وہ ماتون فکر اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں فیصب یو اف فائل تمہیں بھرپور بدلا ان کا دیا جائے گا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا غن تم لاتی کرمسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں جو جو چیز بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ریٹرن کرتا ہے سات سو گنا بدلے کے ساتھ اگر ایک بند اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے جہاد کے لیے کوئی چیز بیچتا ہے پیسے رقم اللہ تعالیٰ اس کو سات سو گنا بدلہ اس کا دینا. جیسے مطلب ہے کہ وہ سورہ سلح میں تھی کہ نیکی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ بو دیا اور اس کے مطلب کہ سات بالیاں نکل آئی ہر بالی میں سو سو دانے ہیں تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں جس کو جتنا چاہتے ہیں تو سات سو تک کا ثواب ہے جو صرف خود پارٹیسپیٹ نہ کرے صرف مالی لحاظ سے اس میں پارٹیسپیٹ کرے اور جو پھر خود جا کے جہاد بھی کرے اپنا پیسے بھی لگائے ان کے لیے سات ہزار گنا تک سواب ہے. ایک روپئے کا سات ہزار بدلا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ثواب بھی ان کو دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم نہیں ہے تلفی نہیں ہے پیسہ سب اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ کی دولت ہے اللہ تعالیٰ کا مال ہے ہر چیز کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ ان کو سماوت اللہ ہی کے لیے زمین وسمان کی ملکیت آپ کو ایک امانت کے طور پر دی ہوئی ہے اور آپ اس امانت کو اللہ کے راہ میں پھر خرچ کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ آپ کو دے رہے ہوتے تو ظلم ہے تو کسی کی حتل حتلفی ہوتی ہے لیکن یہ تو بڑھ چھڑ کے دے رہا ہے وہ اتنی کریم ذات ہے جو بغیر استحقاق کے دے رہا ہے تو آپ لوگوں پہ ظلم نہیں کیا جائے گا اور ایک دفعہ تبوک کے موقع پہ اس کو جیشل اسرت کہا جاتا ہے جیشل اسرت یعنی بہت تنگی کی جنگ مسلمانوں کے پاس کافی مطلب کہ کافی جنگیں ہوئی تھی ان کی حالت تھوڑی کمزور تھی اور ساتھ بہت گرمی کا موسم تھا جیسے جون جولائی کا مہینہ اور کھجور کی فصل تیار تھی اور اس وقت یہ تبوک کمار کا پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روز جہاد کے لیے اعلان کیا اور یہ صرف واحد ایسی جنگ تھی واحد غزبہ تھا کہ جو سب پہ فرض کیا گیا تھا اس سے پہلے تحریر دی جاتی تھی ایک ترغیب دی جاتی تھی کہ مسلمانوں جنگ کے لیے تیار ہو جائے افلا جگہ بدر ہوا اوہد ہوا جتنی بھی جنگی ہوئی غزوات ہوئے تو اس میں ترغیب تھی اس میں سارے مسلمانوں نے شرکت نہیں کی تھی لیکن از و میں جو بھی عقل بالے جو جنگ لڑنے والے مسلمانوں سب سب پہ یہ فرض کیا گیا تھا ایسے حالات پہ تو فصل تیار تھی اور اس میں پھر وہ آگے گیارویں پارے میں وہ آ جائے گا کہ جو تین صحابہ پیچھے رہ گئے تھے نا جن کو پھر بائک کیا گیا تھا پچاس دن تک تو, تو وہ بھی مطلب پھر آگے آ گیا جائے گا تو یہ وہ غذبہ تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے مدد کرو تو حضرت عثمان علیہ نے فرمایا میری طرف سے سو اونٹ کجاو سمیت پالان سمیت سامان سمیت سو اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوش ہوئے خوشی کا اظہار فرمایا کہتے اور کوئی تو اس نے مت ہے کہا کہ دو سو اونٹ میری طرف سے سو کی بجائے دو سنٹ پھر فرمایا کہ نہیں میری طرف سے تین اونٹ سامان سمیت اور جا کے گھر سے ایک ہزار دینار لے کے آئے اور نبی کریمسلم کے سامنے رکھ دی گولڈ کائنس ایک ہزار ایک درہم ہوتا تھا ایک دینار ٹھیک ہے تو گولڈ کا نبی کریم صلی اللہ وسلم کے سامنے رکھ دیے نبی کریم صلی اللہ وسلم اس کو ایسے مسجد نبی میں الٹ پلٹ رہے تھے اور کہتے کہ آج کے بعد عثمان کو, کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گنا کو معاف کیا ہوا ہے اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی تو اتنی شان بدلے کی حضرت عثمان رہنو کی تھی تو جہاد میں جو کوئی اس طرح پارٹیسپیٹ کرے مدد کرے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ اس کی شان کو بڑھا دیتے ہیں حضرت عثمان رہنوں سے ہر قسم کی تکلیف کو مصیبت کو نبی کریم اللہ وسلم نے اس کے اس قربانی کے بدلے اور بھی بہت ساری قربانیاں تھیں اس کے دین کے لیے تو جب یہی دیکھیں ان کے پاس کتنی دنیا تھی یہ نہیں کہ مسلمان غریب تھے سارے کتنی دنیا تھی لیکن جب دین کا آتا ہے تو پھر اپنی دنیا کو پیچھے کر کے وہ دنیا کو دین پہ کر دیتے ہیں اور ہمارا مسئلہ الٹا ہو جاتا ہے کہ ہم دنیا کے پانچ روپے کا یا پانچ ریل کا یا دس ریار کا فائدہ ہوتا ہے تو ہم دین کا حکم اس کے لیے چھوڑ دیں گے جو کی نماز چھوڑ دیں گے یا ویسے نماز چھوڑ دیں گے یا کچھ اور مطلب ہے کہ دین کے تقاضے کو پیچھے کر کے وہ تھوڑا مانیٹری جو فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم آگے جائیں گے اور اس کو لیکن ان کے ہاں یہ تھا کہ دین کے تقاضے میں اپنی دنیا پوری قربان کر دیتی تو پھر اللہ تعال بھی ان کا پورا پورا بدلا دیتے تھے اور وہ پھر ایسے صحابت ہے کہ ان کو ہر چیز دوبارہ پھر مل جاتی تھی وہ جناح میں اگر وہ جھک جائیں اور اگر وہ جھک جائیں صلح کی طرف جنا جھکنا ٹینٹ ہونا ایگرنس شو کرنا لسل میں صلح کے لیے فج نہ لہا تو آپ بھی ان کی طرف جھک جائیں اگر جنگ ہو رہی ہے یا آپ کافروں کے ساتھ دشمنی ہے یا جنگ کے بعد یا جنگ درمیان وہ صلح پہ راضی ہو رہے ہیں اور صلح کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی مزے کے صلح کی طرف جھک جائیں یعنی اس طرف چلے جائیں وہ توکل اللہ اور اللہ پہ توقع کیجیے کیونکہ صلح میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اگلی آیات میں آ رہے ہیں کہ شاید وہ دھوکہ دینے کے لیے صلح کر رہے ہیں یا ٹائم آؤٹ کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں اگر وہ صلح کے لیے وہ ہے تو دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے تو آپ اس صلح کے لیے تیار ہو جائیں اور اللہ پہ توقع کیجیے انہ سنی العلیف وہ سننے والا بھی ہے وہ جاننے والا بھی ہے وہ کس نیت سے یہ صلح رہے ہیں میں ان کی کیا باتیں ہی ہوئی ہیں جو دشمن صلیح کے دیے تیار ہیں تو اللہ تو سننے والا ہے آپ نے وہ باتیں نہیں سنی ہوگی پھر وہی کہ آیت کے آخر میں وہ چیزیں آ رہی ہوں گی جو پچھلے آیت کا مضمون ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جو باتیں کافر کر رہے ہیں صلح کی نیت سے علی وہ ان کو جانتا بھی ہے کہ ان کا فعل کیا ہے وہ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے کہ ان کے آگے کی پلاننگ کیا ہے تو ان کے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھا دیں آپ کے ساتھ دعکا کریں سلح کے نام پہ آپ کے ساتھ دعا کرے بس بے شک تمہارے لیے اللہ کرتا نہیں کر سکے ان کے بس ہی بھی نہیں کہ آپ کے ساتھ دعا کر سکے اللہ تعالیٰ نے ولہ حیا سے مکمل اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے بچائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پھر پہلے سے اگر کوئی ایسا موقع ہوتا تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وہی فرما دیتے تھے یا الہام فرما دیتے تھے کہ ایسے ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پہلے سے فروغ کرتے تھے تو کبھی پھر کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دیا وہ جیسے ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عثم چلے گئے تھے بنوینکاہ میں تو وہ اوپر سے وہ لوگوں کو بٹایا ہوئے لیکن نبی کریم صلی اللہ وسلے سے گزریں گے تو اس کے اوپر پتھر گرا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نبی کریم صلی اللہ وسلم کو اس طرح کئی لوگ نبی کریم میں نبی کریم وسلم کو قتل کے ارادے سے آئے. نبی کریم اللہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو اور تلوار یا نکال دو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پہلے سے مطلب کہ نبی کریم اللہ وسلم کو خبردار کر دی, دی اور فرمایا کہ آپ کے ساتھ یہ کر سکتے کیونکہ اللہ آپ کے لیے اللہ کا یہ اتنی بڑی چیز ہے نا کہ اگر ہمارا اس پہ یقین بن جائے کہ حسب اللّہ عنہ ملو کی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سب سے بہتر کارساز ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت بھی جب جبراہی علیہ السلام نے بھی مدد آفر کی کہ مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں یہ آگ بجانے کی تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا تو اس نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تو جس کے لیے اگر اللہ کافی ہو جائے تو پھر سارے مخلوق اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور آگے فرمائے جا رہے ہیں رحو الزی اللہ وہ ذات ہے ادر ہی و بل مومنین کہ جس نے تمہاری مدد کی بے اپنی مدد کے ساتھ وہ بالمن اور مومنو کی مدد کے ساتھ وہ اللہ فبین قلوب ہیں اور ان کے دلوں میں الفراد اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عزو بدر کے موقع پر ایسی مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرشتے بھیجے تین ہزار فرشت بھی ایک روایت میں ہزار قرآن کے الفاظ میں ہیں اور پھر صلاح صلی اللہ کرتے مدفین اور مصومین المین ان پہ نشان لگے ہوئے تھے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے تین ہزار فرشتے تو اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ذاتے جس نے مدد کی اپنے مدد سے آپ کی مدد کی بب المن اور مسلمان اور مومنین کے ذریعے آپ تو مومنین کے دل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے محبت سے بھر دیے تھے اتنے نرم کر دیے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ اپنے آپ کو قربان کرتے تھے غزل و بدر کے موقع پر جس وقت وہ نکلے اور کافی کی نیت سے آئے تھے بعد میں ان کو اطلاع ملی کہ اب قریش کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا جتنے ساتھی تھے سب کو جمع کیا کہ حالات تو ایسے تھے کہ ہم قافلے کے لیے نکلے تھے لیکن اب جنگ کے بڑا قافلہ آ رہا ہے لشکر کشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو کیا ارادہ ہے تو مگداد حضرت مغداد نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی ہم اس طرح نہیں کریں گے کہ جس طرح بلی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ فض انت اور رب و فقات لنحا ہُن قاعدہ کیا آپ اور آپ کرب جائیں لڑیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے جہاں پہ آپ چاہیں گے جس طرح چاہیں گے تو بتائے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اور پھر نبی کریم صُلیہ صلی وسلم نے پھر فرمایا کہ اور کوئی بات اور کوئی کسی کا کوئی سجیشن ہو مشورہ ہو تو بار بار پوچھ رہے تھے تو حضرت سعد بن معذر ثاری تھی جو بیت اقبا میں شامل تھے جو فسٹ بیت وغیرہ کی تھی اور نبی کریم صحیح لے کے گئے تھے تو اس نے فرمایا کہ لگتے ہیں کہ حضور وسلم آپ کو روئی سخن ہماری طرف ہے یعنی ہم سے پوچھنا سار سے پوچھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ اگر غمات یمن کا علاقہ تھا وہاں تک بھی جانا چاہیں گے سمندر میں بھی گوڑا ڈالیں گے تو ہم بھی آپ کے پیچھے آئیں گے اور پیچھے نہیں آ جائیں گے انہیں بھی بڑے خوش ہوئے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اپنے مدد کے ساتھ اور مومنین کی مدد کے ساتھ وین قلوب ہے اور ان کے دلوں میں محبت ڈالیں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ لیڈر کے لیے یا ایک جماعت کی آپس میں محبت اور ابھی کرنسلوں نے فرمایا سب سے جو پہلے جو چیز امت سے اٹھائی جائے گی گروہ سے اٹھائی جائے گی وہ الفت اور محبت ہوں. آج کل لوگ ایک دوسرے کا کیئر نہیں کرتے بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایون بہن بھائی ایک گھر میں پلنے والے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں آپس میں محبتیں نہیں رہتی تو یہ جو آپس میں محبت ہے اللہ کے لیے یہ بہت بڑی دولت ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے آپس کے دلوں میں محبت ڈال دی لو انفقت محافل ارد جمی اگر تم خرچ کرتے ساری چیزیں جو زمین میں ہیں سونا چاندی انا جغلہ اور منرل جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی آج آپ دنیا میں دیکھیں کہ کتنی دولت ہے ایک بند ساری دولت بھی خرچ كریں اور وہ لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت ڈالنا چاہے نہیں ڈال سکتا اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ ماں الف كا بین قلوب ہے تو تم ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے ولاكن اللہ اللہ بین لیکن اللہ نے ان کے درمیان جو ہے وہ محبت ڈال دی آپس میں بھی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی محبت نبی کریم صلی سلم کے لیے انصار نے کتنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انصار سے کہا کہ کسی معاملے پہ غنیمت پہ مطلب کہ ان کو تھوڑا سا ہوا تھا کہ شاید ان کو کم حصہ ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے میری وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو ہدایت دی تو سب بالکل مطلب کہ کہنے لگے کہ بے شک ایسی ہی ہے ٹھیک ہے ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ کا یہ ہم پہ احسان ہے پھر نبی کریم صلی اللہ فرمایا تم غریب نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے آپ لوگوں کی اتنی دولت دی تو وہ بھی وہ سما آپ کا احسان ہے تو ہر چیز نبی کریم وسلم کے سامنے بچ بچ جا رہے تھے اور نبی کریم اللہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے تھے اور جیسے کہ ہدیبیہ کے واقعے میں ہے کہ وہ اگر نبی کریم صلی وسلم بھی چاہتے تھے تو وہ اپنے ہاتھ آگے کر لیتے تھے تو اتنی محبت تھی نبی کریم تو کئی صحاب ایسے تھے کہ جو کہتے تھے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کٹ کٹا کے یا باہر انتظار کر کے بیٹھے رہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ہم صرف ایک دفعہ زیارت کر کے پھر اپنے گھروں کو اتنی محبت اللہ تعالیٰ نے ان کی دل میں ڈالی ہوئی تھی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا فن عزیز الحکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور اس کی حکمت بھی جانتا ہے یعنی اسلام کو معاشرے میں غالب کرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں محبت ڈال دی کے دل میں محبت ڈال دی کیونکہ یہ جو آپس کے اتحاب اتفاق ہے یہ بھی ایک بڑی قوت ہوتی ہے جس سے بندہ بہت آگے جاتا ہے نہ ہو تو اوسو و حضرت ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور عربوں میں ایک ایک بات پہ سال ہر سال لڑائی جھگڑے ہوتے جیسے وہ حالی نے کہا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی بھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا سو سو سال لڑائیاں ہوتی وہ جو جنگ بواس ہوئی تھی وہ کبوتر کے انڈے ایک بندے نے توڑے تھے دوسرے کے کھیت میں وہاں پہ کبوتر کا گونسا تھا اس نے انڈے دیے ہوئے تھے تو اس نے وہ انڈے توڑے کچھ تیر مار کے یا کچھ کبوتر کو مار تو اس پہ لڑائی ایک سو بیس سال وہ لڑائی رہی لوگ کبیلوں تو ایسے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بائی بائی بنا دیا جیسے وہ سورہ الامران میں حوا تصور بحب اللہ جمی ولافر اس قرونت اللہ علیہ تمادان فل قروب فاصبہ بے نعمت ہی فان کہ اللہ کی اس کی وجہ سے مدد کی وجہ سے تم لوگ بھائی بھائی بن گئے بھائی بھائی بن گئے تو ملا شفا حفرت منفان قزف من المینار اور تم آپ کے گڑھے کے کنارے کے قریب تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی اور اسے بچا لیا تو یہ آپس کی جو محبت ہوتی ہے میل جو ہوتا ہے یہ بہت فائدے کی چیز ہوتی ہے اور اس کو مطلب کہ کم نہیں سمجھنا چاہیے الحمد للہ ہم سب کی آپس میں جو محبت ہے وہ اللہ کے ہے اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے حضرت دفعہ بن, دفع بن ابن ابی لباب حضرت دفعہ بن ابی لباب وہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ ملے حضرت مجاہد بہت بڑے تابعی ہے اور مفسر ہے تفصیل میں اس کا بہت بڑا وہ ہے حضرت مجاہد بہت سے بھی روایت ہے اور تفصیل حص روایت ہے تو اس کو ملے تو اس نے ہاتھ ملایا ہاتھ ملانے کے بعد اس سے کہا کہ جب تک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم ہے کہ جب تک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے اور ہاتھ ملائے رکھتا ہے تو ان کے گناہ ایسے جڑتے ہیں کہ جیسے درخت سے خشک پتے جڑتے ہیں اور پھر دوسرے صحابی لبید دوسرے تابی لبید بن مغیث کے ساتھ جمے تو اس کو یہ کہا کہ اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو انہوں نے کہا صرف اتنی بات پہ مسافر پہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں اور جس اس نے کہا تابی نے کہا کہ اس پہ اتنا بڑا آ کہ سارے گناہ جڑ جاتے ہیں ایسے جیسے سو کی طرف سے پتے جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں تو اس نے کہا اس کو کم مت سمجھو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپس میں محبت ڈالی ہوئی جو ہم مسافیہ کرتے ہیں تو پھر یہ آیت للاؤ کی کہ لون فقط تما فرد جمی اما الفتہ نہ بول گئے یہ تو بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال اور وہ ایک اور صورت میں وہ آیت ہے غالباً بن اسرائیل میں کہ ان نام العمل صلیحاۃ سید الرحمٰ الرحمن الرحمٰن کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور مغدت ڈال دیتے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے آج دیکھیں کتنے بڑے جو اچھے علماء ہیں نیک علماء ہیں صالحین ہیں صوفیاء اولیا ہیں تو ان کے پاس آپ جاتے ہیں تو ایک محبت کے جذبے سے جاتے ہیں ان کی آپ خدمت بھی کرتے ہیں وہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ آپ ان کو گفٹ دے اور وہ قبول کریں ٹھیک ہے ان کے پیر بھی مطلب یہ دامنے کے لیے چابی کرنے کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں سب کچھ یہ محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی غالبات اور اگر کسی کی ایز جملہ جمل و بیچ کی بات اگر کسی کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہے یا بیوی نفرمانی کر رہی ہے محبت نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آیت یہی سے ہو لذیت اگر نسلی و بالمنین یہیں سے عزیز الحکیم تک تین چار دفعہ یا سات دفعہ پڑھ کے میٹھی چیز پہ دم کر کے کھلا دیں ان شاء اللہ بہتر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نہ فرمانے تو آخر میں پھر نبی کریم وسلم پہ یہ احسان فرمایا جا رہا ہے یا ایوہن نبی اے نبی حسب اللہ تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ مومن جو آپ کا اعتبار کر رہے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی ہوئی تھی کہ وہ ہر قربانی کے لیے تیار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصرت کرتے تھے آپ کے ہر حکم پہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہوتے تھے اور اللہ کی مدد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے دشمن اگر کتنا بھی زیادہ ہو بڑا ہو آپ ان سے پریشان نہ ہو اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کی مدد مومن کے ذریعے کرے گا وہ مومن جو آپ کا اعتبار کرنے والے ہیں صلی محمد جمع